میں گا عمل اس کا زل و لاما حضرت علامہ مولانا مفتی فضل عام صاحب چشتی تعامل برکات کو ملا لیا آپ کے عمل سے قبل انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ استقبال کیجیے نارے تقیر تکبیر ری شال نر ری شار تحقیر تحقیل نے حیدر نارے على سيّد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه والصدق والصفى ما بعوذ فق بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَلَا إِلَهَ الله اكبر الله اكبر الله اكبر من تبع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 والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا حبيب الله آج اس کی دعا ہے جگلا مجدور کر ہر شر کو اپنی رحمت کی تنہا وجہ کافی تھکاوٹ ہو سر درد ہو رہی اور صبح رار سے حاضر صرف اور صرف دو مسئلے ملاج پاک کے حوالے جناب کو سامنے پیش کروں گا دو گلانا ایک محفل کے بارے دا اور نظریہ بن گیا کہ سمجھ ان کے باقی ہر عمل کے قبول ہونے شخص کی لکڑے دے قبول ہونے پک وجہ شریعت ہر فرد کے اس عمل سے زور رکھا ہوا ہے یہ چرد خدا باقی سارے چڑ گئے پوری دنیا نتیجہ قرآن حدیث کا مخالف قرآن حدیث کے سراسر خلاف ہو شریعت اسلامی سراسر خلاف ہو ایسے, ایسے نظریے ملاد, ملاد کرنا ہے اور جہنم جانا گلت توجو کر سوچ ملاد کرنا کہ باقی بھی شریعت بھی بھی بھی بھی استل رکھنا ایک ملادی بخش نظریے ملاد کرنا خود جہنم جان کا بری ہے او سمجھو جہانم کے بوائے پکوں ایسا نواں کام جست سہی ہے جس پوری شریت اٹھ جائے گل دور رکھا شہر اتر گلتے دور رکھے حتمی فیصلہ دیں گے ہر سر رج نہیں دو چیزوں کے بارے آخر ایک درو شری اور ملاد یہاں ایسی تباہی لوگ دماغ شریعت ٹکے نہیں رہی ملا کروڑ جیسا خرچ ہوں اتنے پیسہ لا چلا شریعت دے کام جڑے مفت کرنے والے انے کیوں بھائی جس کام کام نظر آئے اتنا پکے جمتی ہوں پکا قبول شکا نماز جگہ مول جی شک سان قبول ہودہ ساڈا قبول ہوتا کہ قبول ہوتا رکاوت ساری قبول ہوتی قبول نہیں ٹوٹی کھڑی اور شریعت میں تھنو دسنا چاہنا اس نظریے نال منا بندہ جہنمی جہنم ہے ملا دو ملاد اسلام بڑا نقصان ہوتا ہے ایک بہشتی دروازے والا تصورتی لگ جاؤ تو جمتی ہو حضرت صاحب میں نماز دا وقت ہو گیا نماز پڑھی حضرت صاحب پتہ نہیں میں چھ بارہ بہشتی لگی ہو گئے بار آ کے میں بہشتی لگی खुदा गोल करे पता नहीं किन घड़क अपन गई जिस ना, ना एक अपनी मसलूई जन्नत जी पक्की कर ली तु खुद समझदार हो अगर गर, गर, गर, गर, मिलाद पक्की पक्की मिलाद नाल पक्की और पक्का सी ते, ते अग के अंगारची क्यों अपने आपू जिला اللہ <سؤال> تعالی ویرار جنت دیتی سوکھا ہے میں پوچھنا کیا رب کا ویر ہی آئی اتنی کوئی اپنی برداشت اگر ملال مناور پاک صاحب سابا کرام فرماندے کرو ختم میں نے وڈیا درخت صاحب کی گل بڑی پسند آئی آ فرمایا آپ کا عماردار گلیاں بازار سوار نہیں آئے آپ دل سوار گلیا بازار سمردیوں نے آپ نے کر کے آپ سرکار آپ ملاد مبارک جو منا کس منا پتا جو صحیح کہ آپ پیر کا روزہ رکھ سن پوچھا گیا کیوں رکھ اس دن اس دن چ میں پیدا ہوا یعنی کیا مسئلہ آپ نے طریقہ ہے روزہ رکھو گے نفس مرے گا سگوں تون پن کھانے شریت ہنور سرکار دا ملاد پاک جا خود نبی پات منایا اس ہٹ کے ہوں دوستوں میں دھیان قرآن حدیش نہ بھاوے ایک جائز لبتے سنت موقع ہوں سنت موقع تو واجب ہوں واجب تو فرد ہوں یہ ترتیب فرد تو, تو لے کے تھے تک جو بھی کوئی عمل ہے اسلام ہر نیک ببارے عمل صرف اور صرف امید رکھ اسلامی کہ صرف امید رکھنی ہے اللہ قبول کرنا پاک کسی عمل کر سکتے آپ فیصلہ دے بولو فیصلہ ہومل کرب دینا قبول خود خود میرا پکا قبول ہے دنیا تیرا قبول فیصلہ رب دے پتے لگنے بنے کہ قبول ہے رب د سانے مجید نے ایسے امید رکھ کا سبق دون پورانے پاکان نے فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ إِلَّا اللَّهَ ذُحُورٌ اللہ اللہ मुबारक इजत करेरा जहाद करे आपकी रखा उम्मीद रखा फरमावेगा सजना لگن کی مطلب امید نہیں ایک بندہ شاشی آخ جناب میرے اٹھارہ اٹھارہ سال کے پتر ہونے آئے सारे आखलरा शादी को शादी कर फिर आस रख शादी बगैर आस रखी समझ नहीं आई तरह असमाप हो पूरे फिर भी होगा شادی بچا ہو پتہ نہیں یار خیر نہیں مر پھر بچے ہی مر جائے مر ہے۔ مطلب یہ نکلیا تک بندے دعا کرا جب صاحب دعا کرا جی بال خیرا دے خیر توڑ چڑے لمبی امر آپ اسی طرح اسی طرح رکھ کے جو کرنے پہ آپ رکھنا پے پرواہ مسلنگا جگ نو بخانا پیا میں ملاد کر کے تے گول ہو گیا امید خوف ضرور بولو تو اللہ لگا ارشاد ربانی نے فرمایا وہ ما اتوا وكلوا ثم هو لہ اللہ اکبر اور ایمان والوں کی مولا صفت مسئلہ لوگ ڈر ہوں اس آیت مبارک نے اس آیت مبارک نے مومن کے بارے دسیا مومن جو کچھ بھی دیکھ کے کردے مشک شری بابل بکائے انعائشت رضی اللہ تعالیٰ قال <سؤال> اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انعائیٰ آیا اہماللہینا یشربون الخمرہ ویسوے خونہ قال اللہ یا ابن تسدید اما آیشہ سدی کابارک مان بھی باپ تو رب فرما رہے جو کچھ دین ڈر ڈر کے دے طرح مطلب ہے کیا شرابی لوگ نے شور لوگ نے ایسا بلکہ رو نمازا پڑھتے اور ناراض سنا کرتے واہ واہ پک لگا پھرتا بڑے مطمئن سو سال ایک پکا کے اصل پکے ہوئے پھر دکھانے چشتیہ شاق تیری تکلیف کیا مسیبت ہوئی میں رسول جو صاف نبی پاک نے فرما دکھایا تو شرابان چوریاں بدماشیا سارا کچھ کر کے پتا نہیں کچھ کر کے نہیں ڈرتے نبی پاک کہ مومن روزے رکھ کے نماز پڑھ کے نماز پڑھ کے ملاد مال خرچ کرتے ہیں مقصد ہوتا ہے سواب والا اللہ تعالی فرما کر سدکے کر دارا کچھ کر کے ہوسوٹ ہوئے قرآن پاسے ہونا چاہیے پاس رکھنا چاہیے انہیں ایک گلط سہم دور کرنا جتوں مال مال ونڈیا کبالا جس گل میں وزا تا کبالا میں جدھر گیا جڑے بیٹھے سن آخیا ہاں جی یہ آؤ آ کے ابولا لوڑی آزاد کی انگلی دشرو ملتا ہوا اگلا نتیجہ ہے نا پکا قبول یہ لانسی والا نتیجہ پہلی جانا ہے کہ ابو لحب دے بخشی چند دنیں یا کافرے کافر دی بخشش نہیں ہوتی او پھر صاف آیا اورے یا ہی باہد اہل ہی بے شر حیبتے ہیں انہوں جدوں کی ترشتہ دار میں نکھے اقرابتے ہیں کہ بڑے پیڑے حالت تھی بڑے پیڑے آبت تھی انہیں آکھیں سیف میں رکھنے آگے ہیں اے سنگلی کچھ ملزائی ویس باع باع باع آئے باع باع نتیجا جاگ لیں گے نتیجہ گلا بخشیشن کا تو آیا نہیں کیونکہ کافی اس روایت ایسا ثابت ہوتا ہے رسولہ کرم سرسار میں مثال حدیث مبارک روایت پاک کتا پیاسا مراسی ایک عورت نے پانی پلایا بخشی کپڑا بنایا پانی فرماخی ابو لاہب والے پاس صاف آیا ہوں توجہ کرتیجہ کٹے گا میاں پتے نو پلانا بندے وڈیا نماز چھٹی جاری شری کیوں جو میرا کتے پلاونا پانی پکا قبول ہو گیا میں کیا ہے آپ سوے کتے نہ لے سو کتے لبھی لوگ یہ کتے پانی پلاؤ کیوں بھائی ہدی سال कुत्ते पानी पिलाने बख्शी बर्बादी इना नुकसान हो गया इजारा नामुमकिन क्या होगा सात کہ مسلمان اس جی مسلمان او دا مومن او دے تے جب ظلم کرے گا تو پھر, پھر تے کنہ غلب کرے گا ایک نتیجا نکل گئے دوا یہ نکل گیا کتے پانی پلا رحم کھانا तू भी हर छोटी तो छोटी बेटी क्यों कोई बोलता नहीं ابو لگی عورت کا مائشہ پاک نے حضرت ابو حرارا گلتی کھی فرمایا ابو حرارا نے پوری روایت نہیں چنی ادھی گل سنی سی ادھی ہو گئی اس بارے فرمایا ابو ہزارا نے پوری گل نہیں سنی حضور پاک نے پہلو گل کہ او عورت تھی اللہ تعالی ہے جنم ایشا پاک کی میری آواز پڑی کیونکہ اما ایشا پاپ گھر بندے در ابولہ دو صرف یہو ہی پتہ لگے گا لیکن نہ باقی شریت دین کی اجازت اچھا ایک سمجھا مولی تب کا پڑھتا ہے اس دن بے اندر خوشی مناو منا ما دیو اللہ دے فضل اور اس کی رحمت دے دے دے دے خوش ہوا میں گل کرتا کہ سال خوش ہونے کی گل نہیں اللہ تے اللہ یہ نہیں کہ سال جی شیا سال تو بعد رکھ رہے بریل بریل سال خوش ہوں, نبی نبی ہوں. سمجھ نہیں آئی, آئی, آئی, آئی, آئی ایک مسلا سامنے مستفا صحاب دین کا ہر وا چھوٹا کم کر کے ایک گل ہے دوسری گل سمجھانا ملاد منا کوئی رسول دلیل نہیں ना, ना होन दी ना होन दी होन दी दलील भी नहीं क्यों, क्यों, क्यों, क्यों। बड़े बड़े मुरटद बंदे बड़े बड़े दल बे बड़े बड़े बेईमान बंदेला سال تو بعد ملا جنڈیاں لا دو چار دن کر کے لک جانکی آتے ہیں ملنا جو کھڑے ہیں کوئی آج ملا توجہ ہے میری گلے واسطے بڑی نمی گل ہکوم پاکستان ملاد کردی لنگ حکومت والے ملاد ملاد کی چھٹی کرتے ریڈیو پاکستان والے کرتے ٹی وی والے ٹی وی ملا آئے بیٹھے گولا کٹھا ہوتا ہے کٹھا ٹولا بیٹھا ہاں توجہ ریڈیو اس نو ایک گل دے جانا شمول چیتے کرے کم دے سکتے تھے کیا حکومت چھٹی کر دیں گے بسنت بسنت ہندو کرد مسلمانوں کا تین نو مناوجر ہندوسا مر دسو ہوں تی حکومت والوں کا سکول والا ریڈیو والوں کا ٹی وی کی مطلب میںلان کٹایا میں روتوں کے چیبیاب کر رہا ایک پہلی بار گیا تھا ایک گھنٹہ بولیا بندہ اٹھ کلوتا چودی جا کہان لگا لوگو تو میں تین چار گھنٹے خطاب کر کے فارے ہوا مینوتر اعلان کر دیا میں جینا رہا پہ ہر گا پھر انہیں نارا مارا مینوج ریڈیو بھی ملاد ملاو ٹی وی سکول بھی حکومت لیکن لال کرسمس بسنت اگلے دن سوال کی راول پیتا کر دکھے توجہ میری سال ملادیا دو چار کر کے میں دلیل توجہ ہے میں کیوں پیار نہ مل کے کوئی مومن ہو میری گل لگا واسطے بڑی نو گی حکومت پاکستان ملاد کردی لنگ اچھا حکومت ملادی کرتے ریڈیو پاکستان والے کرتے ٹی وی والے ٹی وی ملا آئے بچوں میں ٹولا کٹھا ہوتا ہے ہاں होके हो रसूल, के ठा टोला बैठा होना कुड़िया भी, भी माँ बड़ा कुड़िया भी बा ریڈیو بھی ریڈیو بھی ملاد منا ہوں نوی ایک گل دے جانا شمول چیتے کری کم دے سکتے کیا حکومت چھٹی کر دیں گے بسنت بسنت ہندو دا مسلمانوں کا تین نو منا کلر ہندوسان دسو ہوں تی حکومت والوں کا سکول وال ریڈیو والوں کا ٹی وی والوں کا مطلب کی ہوا میں تھے والے کئی ضلع چی اگلے دیران تکلیف کر رہا ریسان کر رہا پہلی بار میں گیا ایکنٹا بولیا ایک بندہ اٹھ کلوتا لگا لوگو سب ساری زندگی نہیں ہوئی کسمیا پیارنا میں تو تین چار گھنٹے خطاب کر کے فارغ ہوا مینو ہی نہیں انہیں آخر اعلان کر دیا میںخر کیتا کہ جی ترا پھر نارا مارے تھے ریڈیو بھی ملا ملاو ٹی وی سکول حکومت بھی لیکن اگلے دن سوال راول پنڈی خوب کر دیا میں آپ دسوڑ حکومت دا مطلب کی ہے ہر فن مولا بندہ بھائی چاہیے ہر فن مولا میں کیا پتا ہے جی ہر فرمولہ جہاں ہوے انم کی زبان کیا سجنا ہوے ایمان والا कटे रखे कट्ठे मनाव वाले कजर आखे मिलाद मना मुसलमान ने आशिकलू ने हाजी मालूम होया دلیل کوئی بوجھ کی دلیل موبن ہولیل ندی کیرتا بھی کفا مینارے پاکستان سے بڑی ملاد ہوں کوئی کتے دا پوتری کہ کی جا, جا کے منا میں پوچھنا جہاں لوگ بندہ خدا تعالیٰ توہین حضرت توہین سیدہ مریم کی بےزتی اللہ تعالی شرک دا دن جس دن عیسائی کا مطلب حضرت مریم دا بیٹا لیکن خدا بیٹا حضرت مریم خوشی کرتے جا کتا انہوں نے کیک کٹنے شریف آلمی ملاد مینارے پاکستان کی یہ مینارے پاکستان کی اتنے جی لگی ہے من آئی بولے کر کے دیکھیے شاید سارا دال دلیا کٹا ہی ہوا اچھا گل سنو میری گل سنو میری گھر ایک گوہر شاہی ہے گوہر ریاض گہر شاہ ان بارے کسی مین آکھیا کہ چشتی آشتی جڑا جا بڑی پہنچ والا بندہ سچانک فوٹو آئی ان بارے آدھے چانک فوٹو آئی पक्की आई आवे मैं मैं अगले दिन पेशाब चकर कांजर का पोत्रा फोटो चाना دلیل پکی پرو میرے ندی دیکھو میری سونے چلی تارا کے سنت مل سنتی جدو کسی بندے ویکو ہاؤ پانی تٹا کنجر جاڈو ایمان سے تے شریف ادھر ویکو تمہیں جانا ساڈے فکہ اسلام نے ہے کھانا کھان ویل چپ تے بولنا نہ اے مجوشیاں دی, مجوشیاں دی تے دا تے. اگر کسی مسلمان نے ای گل کہ مجوسیاں دا کھانے کھان ویلے چپ بڑا چنگا کام ہے فکاہ فرماند نے بندہ کا فرو साढ़े इस्लाम सुनत खा खी कोई ना चुप को, न करो ताकि मजूसिया की मुशाबहत कई होते हैं चुप पता चुप करके खाना खाई روٹی یہ مجورسیا اگر کسے بندے تے راضی ہوں کہ اس اچھا کام یار بڑا چنگا کام ہے مجورسیا کا گل کافر ہوتا ہے کہ کافران کے کام اس چنگا چلتا حالانکہ یار روٹی کھان کفر تے نہیں تے نہیں چوپر وہ مومن نہیں را مسلمان نہیں را جہا تھو کام ہی کفر پھر اس آخر میں کٹنا مب دینا تے چند لانچ پاوے گا یا چند نال لکھن دے گا ماحول بڑا ایک بندے دا سر دا کا کمپیوٹر جو مرضی بنا لیں ہوں س چند نام لکھ اخبار چخبار تکا بانٹے پتروں فوٹو چپائی اخبار दरी त्य इशारे इन इशारे रन नहीं चलना तू चंदा کبلا اشارے چند جو لکھی جاڑ بوش دشارے تھے آیا میں سو مہینے گل سو نو گل کرنا ریڈیو نات تکری واسطے پھر اس بہانے ٹی وی چکلے گھر رکھتے یہ بھی اج نواں موجود دینا جی بہل پور ختاب کیا شہر بہل پر ریڈیو دیو خدمت کی وہ ہمت کی کوئی مولوی آیا گلا مولویا قرآن پڑھنا ناتا پڑھنا یہ کڈو کفوری تھڈو کفر دلیل کوئی بندہ شریت کافرو حالانکہ پڑھیا بسم اللہ دا نام لیکن جدو بسملہ چپڑا تو یہ مطلب اندر شراب پلیت نہ ہوا حرام نہ ہوا جی پلیت ہر ہوتا تو کیوں رب کا نام لجنا شراب اچھا دوسری گل سر دوسری گل چکل کاری صاحب تسا سور سور آن کے نہ سورت پڑیا کرو اصل بعد کاروبار شروع کرمان دسو کہ کتے کا پوت کاریو سی جا سکتا मौलवी आखरत साहब सवेरे सवेरे आलाद पढ़िया असोबारौलवी मुसलमान हो चलो मैं लगा बरकत का पोत्रा इस काम बरकत पवानी قرآن پڑن والا الٹا کفر پیا کر ساری دیہڑی چکلے والا کام جتے ہوگی انداز ملا Yup. میری جانے और इधर एक होर एक कोई बंदा Pues مہمان بنے اگلا पर پانچ, پانچ سات کھانے ون رکھ کے ایک گن کی پلیٹ اگ رکھے سچی بولیا جی زمیر جا بے دما ہونا انہیں آخنا میں ادھر ویسے گ जिसे इनी लानत आगैर जगीर होना आखना मैं सूअर बचे जेड़ा होना ना गला बेमहानी उन्हें आखना मैं कुरान पढ़ना मैं उदे वही मिलना سجنا معلوم مناوڑا نہ اس کسی دلیل ایمان کی دلیل نام میں ملار بنا ادھر پاپی نکتا سب ایک حصہ جدر اعلان نہیں فرمایا دوجا چار حصہ چاریا سال بعد والا دو حصے جڑے مکے مکے چالی سال والی زندگی جان سال نہیں فرمایا امین سونا جہنا ہری چالی سال سارے پیدائش خوش جہرود نے اپنی رسالا جس رسالت خلاف بولے برائیاں خلاف بولیں گے چالی <ODDSR1> سال چالیس سال خوش سن ملا ملاپ ہر آمد پیدا اس میں خوش رہتے سن جب باپ بھی دن ساسا کا ایلان گئے گئے گئے غم دکھ جڑے آخرے سن تھوڑے وہی لا بنچوانیاں بتوا سات چالیس زندگی میں خوش رہے چالی سال مندی نہیں خوشرالے صبح موضوع میرا سن لانا میں تار کادریسا چیلے چمچے چیلیا نو آپسا چمچیا چمچے چمچا چمچا جاب جی وہ اپنے پیو دادے کٹھا کر کے یورپ والوں سے پورے پاکستان والوں کٹھا کر کے میری ایک گل قسم سدا بھی کر کے جواب دے دے یا میرے مناز رکھا मगर मच्छा के मुंह बैठी कितों लवे इना चेर एना मगर मच्छा दियाा फड़ के ना मैं नहीं चीजा मछिया मुंह ریا پھر حضرت بلال ورگے पहले अबू लबू सी अबू जहाली आंग सातीजा बड़ा चंगाए सारे आखते सन तरीफा कर लेकिन जदों सोने रको लाल अमीर की गल बतनी सोने की جب نقص نکھ گئے مخالف بن گئے وہ گھر لے کے سمچالے رائے گئے در سے صورت رہا میں صورت دار تابر حقی این حقی کتنا پر کم نہیں میں صورت ہر کئی رنگل nokal kar de dasso surat raate surat bolo to par hathi ae muhathi pakdi do par kam nahi چاڑی چالیاں توجہ یہاں دونوں سے خوش ہوئی برل لگ سن بہتی برادری پتا برطانیہ بھی نیلاد جشن سب آرلوی شاور کے وہ برادری آ گئی जैन मनाई मोड़ो जनती रही बेलगा बेलगामी बिराजी मान गई है, खुदा बंदा मुनाफकत हर रंग हर झुंझिए پکا فون دی نشانی سمجھ دیں گے امام بن کے بھی سال یا رسول اللہ ختم بھی پڑھی رکھ ادھر رکھ رکھتے میں ختم پڑھنا ختم تو لکڑی کسی تھا نہیں لڑا لیا ایک لڑا لیا ایک لڑا لیا چلو نکلو بریل مسیح سنائی اتنا چالی کئی ہوں کہ آرود پڑنا ہر سورت قبول ہے कि आखोगे सुनने की निशानी सुनी हो तो भी साल पड़ी छूम होनाफत हर रंग मुनाफत हर रंग हर दौर मुनाफत कर ल اللہ کو حضور سرکار تعزیم کن کرد کر مسلمان پچھاڑنا آشق پچھاڑنا پشا صرف دیو یہ میں دو مسلے سمجھا چاہتا جی چنا چنا چھوڑے میںفر دوست مجبور اچھا کو بندہ لیا جی ہاں بندہ جی تاریخری سکھانے سب جرادری اللہ معافی ویک والی اندھی گل پوری ہو دیکھنے والی لکھا ہر لگتا ہے گفتار میں کردار میں بلیس کی پہچان بس پتر میں انسان میرے ہفتہ سفر کر کے ہفتہ قبول پر اس تحت پنڈ کے اندر اللہ تعالیٰ کو انقلاب لیا دو تین بندے اور باقی بوڑھ دیں رب العالمین کا نبی کریم ساڑی ہر خطا فرما ہدایت کام دے دشمنان اسلام متباہ فرما اديني حق و بول بالا فرما صلی الله تعالی علی حبيبه سيدنا